قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں گئے جب تک اس سے چار سوال نہیں کر رہے چار سوال پوچھے گا اور ایک حدیث جس کو امام بخاری نے نکل کیا ہے اس میں پانچ چیزیں ہیں اور یہاں بھی پانچ یا لیکن ایک چیز کو جو ہے وہ ایک سوال میں درج کیا گیا ہے وہ کیا ہے ہفتہ سال آنسر ان ہی قیمت نہ ہو پہلے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کہاں فنا کیا ہم نے عمر کی تم نے چوکوں میں کھڑے ہو کے تو نہیں گزار دی تم نے چائے والے پٹھے پہ بیٹھ کے تو نہیں گزار دی تم نے قیمتی عمر کو حماموں پہ بیٹھ کے دائر تو نہیں کر دیا تم نے آبادی کے عمر کو برباد تو نہیں کر دیا عمر کے بارے پوچھے گا یہ میری نعمت ہے تم نے میرے نعمت کی کیا قدر کی اس نعمت کی کیا قیمت ڈالی تم نے اس عمر کو کہاں گزارا تم نے اس عمر کو آوازگی کے ساتھ تم نے کہاں برداشت کر دیا ایک ایک سوال کرے گا وہ ان شبا بیری پیما ابلا جانی کے بارے میں پوچھے گا جوانوں یہ سوال قیامت کے دن رب پوچھے گا اور یہ بخاری کی عقید ہے رسما اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے بندے کو ہٹنے دے جب تک یہ سوال ضرور پوچھنا لے کہ جوانی کہاں گزارے مجنو تو نہیں بن گیا تھا دنیا کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا تیری نظر بدکاری تو نہیں کرتی تھی میرے خیال بحث تو نہیں گئے تھے تیری چھوٹے آوارہ تو نہیں ہو گئی تھی تو جوان ہو کے رب کے حکموں کو توڑتا تو نہیں تھا تیری جوانی کی دین کو ضرورت تھی قابل میں لوگ لٹ رہے تھے تنہا میں کاپر لٹ رہے تھے تیری بہن آپ یا سدی کی رو رہی تھی جیل کی دیواروں سے سڑک پڑ رہی تھی اور رو رو کے چیخ کے رہی تھی ہمیں چڑانے ہو ہمیں کاپڑوں کی, کی بائیں بننا ہم سے گوارا نہیں ہو رہا ہے تم نے ان کی مدد کو تو میں شرابتی ہوئی اور تمہیں شراکتی آیوبی کی زندگی کا بانس پر نفر اور, اور جما کیوں نظر نہ آیا تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری تم اپنی ہی بہنوں بیٹھیوں کو دیکھے بیچوں کی طرح ناچتے رہے تم نے اپنی ہی نظروں کو گندا کرتے رہے تم پارکوں اور چوکوں اور بغاؤں اور کاغذوں کے دروازوں پر کھڑا ہو کے جوانی گزارتی کل کیا جواب دو گی اپنے رب کے سامنے تمہاری جوانی کی ضرورت تھی محمد عربی کو تمہاری جوانی کی ضرورت تھی رضا کی پٹی میں پیستے ہوئے ان لوگوں کو تمہاری جوانی کی ضرورت تھی جو ہے وہ ان لوگوں کو جو دین کی قدروں کو پامال کر رہے تھے ان کا گل گوشتنا تھا تم نے کہاں تم نے جوانی گزاری صاحب یہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا میں اور آپ تیاری کر رہے ہیں اگر مجھے میری جوانی کے بارے میں پوچھا گیا تو میں سوچ لوں میں نے کیا کہنا ہے اور اگر آپ کے پاس جوانی کے لمحے ہیں اور آپ سے پوچھا گیا سوچ لیں آپ نے کیا کہنا ہے اگر آواز بھی میں گزای ہوئی تو پھر کیا جواب دیں گے لیکن اگر جوانی کسی ڈھب کے کام پہ گئے تو پھر نظریں تو جھکی ہوں گی رب کے سامنے اٹھیں گے تو نہیں نظریں لیکن کہیں یہ کہ مالک تیرے قرآن کی نوکری کرتے رہے اس جوانی نے ہم نے میرے دین کا کام کیا اس جوانی کے اندر مسافر تو اللہ اتنی دیر تک بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس کو یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے اپنی کہاں لگا رہا اور اتنی دیر تک اللہ دولت مند کو اپنے سامنے سے ہٹنے دے گا جب تک یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ مال کمایا کہاں سے غریب کا خون تو نہیں نچوڑا تھا رشوت تو نہیں لی تھی جھوٹی کی کسموں سے سوزا تو نہیں بھی تھا ذخیرہ اندوزی تو نہیں کی تھی. کسی کا حق مال تو نہیں کیا تھا اللہ پوچھے گا تو نے یہ مال کیسے کمایا اس کے ذرائع کیا تھے اگر لڑائی اچھے ہوئے تو بندہ کہے گا مالک میں نے حاصمت سے مجبوری کی ہے حضور سما ہے القاطیب اللہ ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کما ہے اگر لڑائی ٹھیک ہوئے تو کہے گا مالک میں نے تجارت کی ہے حضور سماعت ہے یوپ القیامت قیامت کے دن سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا چوکا سوال وفی ما انفقا ہو، صرف کمانے ہی کام نہیں ہے خرچ کہاں کیا اللہ میں تو نہیں جا رہا آج بیٹی ڈھی ماری جاتی ہے میں دس لاکھ روپیہ مریض خرچ کرایا میں نے بیٹے کی شادی کی یہ پانچ لاکھ کی آتش بازی کر دی اتنے پیسے میں نے الیکشن پہ لگا دی اتنے پیسے میں نے فلاں جڑا خرچ کرا یہ میرے کوٹھی دیکھ کا ریٹ دیکھو یہ دس لاکھ روپے کا بنا ہے اللہ تعالیٰ کو متا ہے یہ بولو اتوال بلط ہے جیسا میں نے بڑا مال خرچ کیا میں نے یہاں لگا دیا میں نے یہاں لگا دیا اور گمان کرتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا پاس نہیں چل سکتا اللہ فرماتا ہے کہ کوئی نظر تجھے دیکھ رہی ہے تیرا سارا حساب لکھا جائے اور انسان اگر تو خود دیکھتا اللہ میں نا جل ہوا ہی نہیں والے کھانا میں شپت ہم نے تجھے آنکھیں نہیں دی ہم نے تجھے ہونٹ اور زبان نہیں دیا تو کبھی دیکھتا تو نے مال اتنا لگا دیا آتش بازی پر پانچ لاکھ روپے کے تم نے اپنے بیٹے کی شادی پہ آتش بازی کی ہے تیری گلی کے دوسرے کونے پر بیوا کی یتیم بچیاں گھر کی دہلیز پہ بوری ہو رہی ہیں تجھے وہ نظر نہ ہے نے دس لاکھ روپیہ جو خرچ کر دیا جاتے مری میں اور اس پہ ڈیویم آتا پھرتا ہے تجھے نام شبینہ کو ترستے ہوئے لوگ نظر نہ تجھے ہوٹل کے پچھواڑے میں سر جگا کے لائم میں لگے ہوئے لوگ نظر نہ آئے جو روٹی کے ٹکڑے کے لیے وہاں کھڑے ہیں گھروں میں برتن مانچتی ہوئی عورتیں نظر نہ آئی تجھ کو یتیم لاچار دکھی مجبور مساکین ارامدہ یہ نظر نہ آئی تجھے عید کے دن بھی پاپڑ بیچتے بچے نظر نہ آئے تم نے معصوم بچوں کو بسوں میں کنڈیکٹروں کے دھکے کھاتے ہوئے پانی بیچتے ہوئے دیکھا اور تجھے اس کا خیال نہ آیا تجھے عید کے دن بھی غبارے بیچتے ہوئے بچے نظر نہ آئے تجھے ہسپتالوں کی لاوار باروں کے اندر دوائی کے لیے ترستے ترستے مریض نظر نہ چاہ نہیں تجھے کسی نے نہیں بتایا تھا ہم نے خود آنکھیں نہیں دی تم والے سانو شپ تجھے زبان بھی دی تھی چل خود نہیں کر سکتا کسی کو تو کہہ سکتا تھا کسی کو تو توجہ ڈال سکتا تھا تجھے زبان دی ہے جو ہوٹ دیے کیا مقصد ہے اس کا تم نے برباد کر دیا پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا تھی مال کہاں خرچ کیا عید کے دن پھٹتا ہے ایک طرف ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف